عہد وفا کے ہوتے ہوئے سو چپ رہا ستمے نا روا کے گلے فضول تھے عید وفا کے ہوتے ہوئے سو چپ رہا ستمے ناربا کے ہوتے ہوئے کریں تو کس پہ بھروسہ کشتیاں ڈوبیں کریں تو کس پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبیں خدا کے ہوتے ہوئے نہ خدا کے گے کریں تو کس پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبیں کریں تو کس پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبیں خدا کے ہوتے ہوئے نہ خدا کے گیا کریں تو کس پہ بھروسہ کہ کشتیاں ڈوبیں خدا کے ہوتے ہوئے نہ خدا کے عجب فاصلے پڑے کہ آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے فاصلے یہ <تصفح> قربتوں میں عجب فاصلے پڑے کہ مجھے ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے وہ ہیلہ ہیں جو مجبوریاں شمار کریں وہ ہیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے یا واقعی بھی ملگر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں چراغ ہم, ہم نے جلائے ہوا کے, ہوا ہوا کے ہوتے ہوئے نہ چاہنے پہ بھی تجھ کو خدا سے مانگ لیا نہ چاہنے پہ بھی تجھ کو خدا سے مانگ لیا یہ حال ہے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 مگر یہ اہل ریا کس قدر برہنا ہے گلیم دل کو اباؤ کبا کے مگر یہ اہل ریا کس ہے دل کو اباؤ کے مگر یہ اہل ریاغ کس قدر برہنا گلیموں دل کو اباؤ گوا کے ہوتے اور کسے خبر ہے کہ بدست پھرتے ہیں بہت سے لوگ سروں پر ہما کے ہوتے ہیں بہت سے لوگ سروں پر ہوتے فراز ایسے بھی لمحے کبھی کبھی آئے فراز ایسے بھی لمحے کبھی کبھی آئے کہ دل گرفتہ رہا دل ربا کے ہوئے فراز ایسے بھی لمحے کبھی کبھی آئے کہ دل گرفتہ رہا دل ربا کے ہوتے ہوئے یہ قربتوں میں عجب فاصلے پڑے کہ مجھے آشنا کی طلب